جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انقرب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سواہ اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزا لیں بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے